آسانی ہوگی آگے تشریف میں یہ جو دیوار سے ہٹ کر بیٹھیں گے تو آپ کو جو بزرگ ہیں ان کے علاوہ تو آپ کو ذرا آسانی رہے گی ورنہ پھر آپ کو جو ہے وہ نیند آئے گی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ذکر ہوا تھا اس بات کا کہ ہم ان اللہ ایمانی صفات پر بات کریں گے ایمانی صفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق جو ہمارے اندر آنے چاہئیں جس کی ہمیں ضرورت ہے جس سے انسان ایک مسلمان جس سے قیمتی ہوتا ہے اس کی اس کی اہمیت اور قیمت بڑھتی ہے اس پر ہم نے پرسوں کہا تھا کہ ایک ایک چیز کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے دیکھیں جب بھی جب بھی کوئی سفر انسان شروع کرتا ہے کوئی بھی نئی چیز دینی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا پہلی چیز کیا ہوگی کوئی بھی آپ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں آپ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب بالکل ایک یا نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کچھ نئی چیزوں کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز وہ کیا ہوگی تو ظاہر بات ہے آپ کو پتہ کہ وہ توبہ اور استغفار سے چیز شروع ہوتی ہے توبہ اور استفاظ تو کیونکہ وہاں سے انسان گویا کہ آج تک جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا اور اب ایک نیا آغاز ہے نئی چیز ہے انسان گناہ کا ارتکاب کیوں کرتا ہے انسان سے گناہ کیوں ہوتا ہے یہ ایک سوال ہے توبہ کی ضرورت جو ہی پڑتی ہے دیکھیں اگر ہم نے گناہ کوئی نہ کیا وہ زندگی کے اندر تو ظاہر ہے پھر تو باقی ضرورت بھی نہیں ہے ایسا کوئی بندہ ہو جو یہ کہے کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں چودہ پندرہ سال کی عمر سے انسان کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے ابھی شروع تو بالغ ہونے پر ہوتا ہے اب بالغ ہونے کی عمر ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے لیکن ایک اس کا اوسط سا حساب یہ لگایا گیا ہے اگر کسی کو اپنے بالغ ہونے کا کی عمر یاد نہ ہو تو فکا کہتے ہیں کہ پندرہ سال کی عمر کو اس کو سٹینڈرڈ سمجھا جائے گا. اگر کسی کو یاد ہو تو ظاہر اس سے پہلے کی ہوگی بارہ سال بھی ہو سکتی ہے تیرہ سال بھی ہو سکتی ہے چودہ سال بھی ہو سکتی ہے. اللہ جللہ شاہ نے اس نفس سے انسانی کی ایک خصوصیت بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ فلحمہ فجورہا و کہ یہ جو نفس ہے اس کو نیکی اور بدی فجور کہتے ہیں بدی کو اور تقوی کہتے ہیں نیکی کو فلحمہ الحمہ کہتے ہیں الحام ہونے کو دل میں خیال ڈالنے کو اس کو یعنی اس میں نیکی کا خیال بھی آتا ہے اور اس کے اندر بدی کا خیال بھی آتا ہے یہ انسانوں کی فرشتوں سے جو امتیاز جس کو کہنا چاہیے جو فرق کی وجہ ہی ہے فرشتوں کے اندر بدی کا خیال نہیں آتا ہے اور وہ ایسا ہے جس طرح کہ کوئی پروگرام آپ کی چیزیں فیڈ کر دیں اگر آپ کوئی روبوٹ بنائیں گے نا تو جو آپ اس کی پروگرامنگ کریں گے وہ اس کے مطابق چلے گا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ روبوٹ کی پروگرامنگ آپ نے کچھ اور کی وہ کر کچھ اور رہا ہے تو وہ کوئی تو اس میں تو انسانی تخلیق میں خرابی ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے دائیں بائیں بعض چیزیں اس کی مرضی کے خلاف چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تو خرابی نہیں ہوتی تو اللہ نے فرشتوں کے اندر یہ چیز رکھی نہیں ہے یہ انسانوں میں رکھی ہے اس کے نفس میں فجور ہا و تقوہا یعنی فجور بھی آتا ہے اور تقوا بھی آتا ہے نیکی کے خیالات بھی آتے ہیں بدی کے بھی آتے ہیں یعنی یوں کہیں کہ نیکی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں اور بدی کے بھی جیسے ابھی آپ لوگ جو یہاں تشریف فرمائیں سارے یہ نیکی کے جذبے کے نتیجہ ورنہ کون رمضان کی سہری کے بعد صبح سویرے جاگ سکتا ہے اتنے اتنے مشکل کے ساتھ اساموں کو بستر سے اٹھا کر لے آیا کوئی یہاں پر تو ظاہر ہے کہ کام مشکل ہوتا ہے لیکن چونکہ نیکی کا جذبہ بھی آتا ہے رمضان شریف ہے اور آپ عام دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت کے اندر بیٹھنے کا عام دنوں کے اندر یہ رمضان کی برکات ہوتی ہیں کہ انسان کو کچھ قوت کچھ طاقت مل جاتی ہے اسے کچھ کاموں کرنے کے لیے تو چیزیں تو دونوں آتی ہیں انسانوں کی طرف لیکن اب اس دونوں میں سے انسان یعنی یہ دو پکاریں ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں نیکی کی پکار بھی اٹھتی ہے بدی کی بھی اٹھتی ہے انسان ریسپونڈ کس کو کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ دونوں کو کر رہا ہوتا ہے کبھی ایک کو کرتا ہے کبھی دوسرے کو کرتا ہے اور جو آدمی جس کو زیادہ کرتا ہے اس کو ہم اس میں شمار کرتے ہیں جو آدمی نیکی کی پکار پر زیادہ کان دھرتا ہے ہم کہتے ہیں نیک آدمی ہے لیکن کبھی بھی ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں سمجھتا کہ جو نیک لوگ ہیں انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا یا ان سے گناہ نہیں ہوا ایسا نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی بتقاضا بشریت بتقاضۂ بشریت کا مطلب سمجھتے ہیں نا یعنی بشر ہونے کی وجہ بشر کہتے ہیں انسان ہونے کی وجہ سے انسان ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے لیکن بعض لوگ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ ہونے کے باوجود وہ گناہ ان کے ہاں ان کے کھاتے میں ان کے نامۂ اعمال میں لکھا ہوا نہیں ہوتا اچھا وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس کو مٹوا دیتے ہیں اس سے بھی اونچا درجہ ایک خوش قسمت اور خوش نصیبوں کا وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ اس کو مٹوا دیتے ہیں بلکہ اس کی مقدار کے برابر نیکی کا اندراج کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے قرآن شریف کی آیت کے اندر آیا <سؤال> آیابد اللہ وسی آتم حسنات کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتے ہیں یہ توبہ کا ایک آخری اور اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے توبہ کے معنی کیا ہے توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹنا رجوع کرنا واپس پلٹنا مثال اس کی ایسے ہے کہ آپ جا رہے تھے لاہور موٹروے پر آپ چڑھے تو جب آپ چڑھے تو آگے تھوڑا گئے تو سامنے بورڈ نظر آ گیا کہ پشاور دو سو پینتیس کلو تو آپ کیا کریں گے چلتے رہیں گے اور توبہ توبہ کرتے رہیں گے توبہ توبہ توبہ توبہ غلط چڑھ گئے سڑک پر غلط سڑک ہو گئی اور سفر جاری رکھا ہوا ایسے کرتے یا اگلے انٹر سے اتر کر توبہ توبہ بھی کریں گے اور کیا کریں گے اگلے انٹر سے اتر کر اپنا رستہ بدل لیں گے تو کوئی اتنا عقلمند نہیں ہوگا کہ جو دیکھے کہ سامنے لاہور جانا تھا تو سوچے اب تو آ گیا ہے پشاور جا ہی رہے پشاور تو جا ہی رہا چلو توبہ کرتے جاؤ استفار کرتے جاؤ پشاور کی طرف سفر کرتے جاؤ جانا لاہور ہے تو ایسا کوئی نہیں کرتا تو توبہ بھی صرف زبان سے توبہ توبہ کرتے ہوئے اسی کام کو کرنے کا نام نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کام کو چھوڑ دینا بالکل جیسے کہ آپ وہ سڑک چھوڑ کر انٹر سے اتر جاتے ہیں اور دوسری سڑک پکڑتے ہیں ایسے ہی انسان سے غلطی ہوتی ہے انسان سے گناہ ہوتا ہے کوئی چیز اس کو کوئی چیز اس کو سے اس کو تنبع ہو جاتا ہے اصل میں میں آپ لوگوں کی الفاظ مجھے بعض اوقات سمجھ یہ الفاظ ہماری روٹین کا استعمال ہوتا ہے جن الفاظ کا تو پتہ نہیں کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ آپ سمجھ نہ رہے ہیں. تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے وہ متنوع ہو جاتا ہے یعنی وہ کیا ہو جاتا ہے خبردار ہو جاتا ہے اس کو خیال آ جاتا ہے وہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بعض اوقات کوئی شخصیت ہوتی ہے وہ بعض اوقات کوئی کتاب ہوتی ہے وہ بعض اوقات الہام ہوتا ہے یہ جو قرآن کہہ رہا ہے الحما فجورہ و دل کے اندر ایک خیال ڈالا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو دل میں خیال آتا ہے کہ میرا رستہ ٹھیک نہیں یہ کام ٹھیک نہیں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ رستہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ ان کو پلٹ دیتے ہیں ایسے ایسے لوگ پلٹتے ہیں کہ آپ ان کی ایک طرف کی زندگی دیکھیں پھر دوسری طرف کی زندگی دیکھیں اس پلٹرے میں صرف یعنی کہ مسلمان پلٹتے ہیں غیر مسلم پلٹ کے مسلمان ہو جاتے ہیں آپ کبھی یہ بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے کہ آپ کبھی غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کی وجوہات تلاش کرو ایک چھوٹی سی کتاب ہے ہم کیوں مسلمان ہوئے آپ اس کے واقعات پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی لوگ کیسے کیسے مسلمان ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اور آپ کو حیرت بھی ہوگی اور صحیح بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو تھوڑی شرم بھی آئے گی شرم اس بات پر آئے گی کہ نوے پچانوے فیصد لوگوں کے مسلمان ہونے میں ہم مسلمانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کتنا کہ اچھا مذہب ہے کتنا اچھا دیا ایسا نہیں ہے آپ حیران ہوں گے اس کی وجوہات پر کسی کو کسی نے قرآن کا تحفہ دیا انگریزی ترجمہ دیا اس کو. وہ بیٹھ کے اس کو پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے کسی ایک آیت پر جا کر ایک دم اس کے اندر جیسے کہ ایک ایک پھر کی گھومتی ہے کوئی اس کے اندر ایک چیز گھوم گئی اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے تو یہ پورا دین ٹھیک ہوگا یا اس پورے دین کے کے اندر ایک حق کی جستجو اور تلاش اور پھر آج ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اپنی مسجد میں تو ایک صاحب نماز کے بعد آتے ہیں ہمیں ملتے ہیں مفتی زاہد صاحب بھی میرے ساتھ تھے تو ملتے ہیں تو بڑی اچھی عربی میں گفتگو کرتے تو مفتی زاہد صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ یہ فجر کی بات ہے مجھ سے پوچھا کہ یہ عرب ہیں میں کہ یہ عرب نہیں ہیں یہ اسکاچ ہیں اسکاٹ لینڈ کے ہیں اور یہ نو مسلم ہیں, مسلمان ہوئے لیکن مسلمان ہونے کے بعد ادھر ہی رہتے ہیں ہمارے محلے میں ہی رہتے ہیں کہ ان کو چونکہ یہ لوگ ہماری طرح کے مسلمان نہیں ہوتے نا ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلا کہ اسلام کا سارا ٹیکسٹ یا اسلام کے ساری جو ڈیوائن انجیکشنز ہیں وہ عربی زبان میں قرآن عربی میں حدیث عربی میں فقہی کتابیں عربی میں ایمانیات عقائد سب کچھ عربی میں تو وہ لوگ تو پھر عربی سیکھتے ہیں تو وہ اسکاٹ لینڈ کے ہیں مسلمان ہوئے ہیں ہمارے اسلام آباد کے جامع فریدیہ کے فاضل ہیں یہاں سے پڑھا پورا اور آپ ان کی عربی سنیں تو آپ کہیں گے کہ شاعر عرب ہے اور شکلیں بھی ان کی ملتی جلتی ہیں چونکہ آپ اس میں پہنتے بھی عربوں والا لباس ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جب انسان پلٹتا ہے یہ لوگ بھی یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ کفر کی شاہراہ پر تھے ہم مسلمان تو زیادہ زیادہ گناہ کی شاہراہ پر ہوں گے نا گناہ کی شاہراہ میں اور کفر کی شاہراہ میں زمین آسمان کا فرق ہے گناہ چاہے جتنا زیادہ بھی ہو جائے جتنا بڑا بھی ہو جائے بالآخر انسان مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پر جنت میں جاتا ہے بالآخر چاہے جتنی سزا بھگت بھی لے لیکن کفر تو ہمیشہ کی جہنم ہے کفر میں تو کوئی تو یہ لوگ وہاں سے پلٹے لیکن جب دوسری طرف آئے تو دوسری طرف کسی چھوٹی چیز پر اتفاق نہیں کیا گیا بس اپنے کلمہ پڑھ لیا آپ نے یہ ہمارے ہاں سنا ہوگا جملہ بہت زیادہ ہم تو جی پانچ نمازیں پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے ہم تو جی روزے رکھ لیں تو بڑی بات ہے اور وہ میں نے یہاں پوچھا اپنی مسجد میں کہ بھئی کیا ہونا چاہیے ایک صاحب سے نماز کہ رمضان میں مسجد کے اندر کیا ہونا چاہیے کہتے ہیں بس ہم تو جی روزہ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے مطلب یہ تھا کہ کسی نماز کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے مسجد کے اندر کوئی درس کوئی بیان کچھ یہ کچھ وہ کہتے وہ روزہ مار لے تو روزہ ہی رکھنا تو کافی بڑی بات ہے تو یہ تو ہمارا ہمارا پوٹینشیل کچھ اتنا ہی ہوتا ہے جو لوگ پوری قوت کے ساتھ مڑتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا سنگرز توبہ طائب ہو کر صرف یہ نہیں کہ گانا چھوڑ دیتے ہیں وہ بعض اوقات دین کے بہت بڑے دائی بن جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنی پوری زندگیاں دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں دین پر آ جاتے ہیں حالانکہ اس کی اداکاروں کو بعض اوقات آپ دیکھیں ایکٹرز آئے ہیں سنگرز آتے ہیں کھلاڑی آتے ہیں لیکن ان کی اصل میں ہر ایک کی توبہ کا فرق ہوتا ہے ایک توحبہ یہ ہے کہ آپ نے کہا بس میں نے جو کر رہا تھا میں نے چھوڑ دیا یہ بھی توحبہ ہے میں نے زندگی بدل دی ہے اللہ معاف کرے کوئی بندہ شراب پیتا تھا کوئی اور گناہ کے کام کرتا تھا وہ اس نے کہا میں نے چھوڑ دیا ایک یہ ہے کہ چھوڑنے کے بعد دو چیزوں کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے ایک یہ کہ اب اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے دوسری طرف اتنا کچھ کیا ہوا ہے کہ اس کا مدعو یہ ہے کہ میں اس طرف آ کر اس سے بھی زیادہ کروں ایک خاص اس میں جذبہ پیدا میں اس سے بھی زیادہ وہ کروں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر اس کی اپنی روحانی ترقی جتنی وہ اچھے اخلاق اختیار کرتا رہے گا تو وہ بڑھتی چلی جائے گی تو توبہ کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ کہتے ہیں واپس مڑنے انسان جب واپس آتا ہے اور پھر ایک نیا سفر شروع کرتا ہے اس کو توبہ کہتے ہیں ایک روایت ہے جس سے توبہ کے بعد کی زندگی آپ کے لیے تھوڑی سی آسان ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ انسان توبہ سے پہلے کس زندگی پر ہوتا ہے توبہ کے بعد کی زندگی اس اس ایک روایت کو اگر آپ سمجھ لیں تو آج آپ کو توبہ کی بات کافی حد تک سمجھ میں توبہ کے بعد کی بات سمجھ میں آ جائے پھر میں توبہ کے اجزاء بھی بتاؤں گا کہ توبہ کے اجزا کتنے ہیں اور اصل اور پوری توبہ کیا ہوتی ہے انسان میں جو طبیعت اور اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ لذتوں کا خوگر ہے لذتوں کا شائق ہے لذتوں کو پسند کرتا ہے اور یہ اس لذت کے حصول میں اس کے ہاں جائز اور ناجائز کچھ نہیں ہوتا اور لذت کا حصول ہوتا کن چیزوں سے وہ انسانی جسم کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کی آنکھ کو بظاہر لذت محسوس ہوتی ہے آنکھ کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہوں کچھ کو کان کے ذریعے سے گانا بجانا سارا کان کے ذریعے سے غیبت کان کے ذریعے سنتا ہے بندہ ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے دیکھیں غیبت ایک آدمی تو کر نہیں سکتا اس کے لیے دو بندے کم سے کم چاہئیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کم سے کم جو افراد چاہیے ہوتے ہیں وہ دو ہیں اس لیے کہ ایک بولے گا دوسرا سنے گا اگر سننے والا دلچسپی نہ لے سننے والا حوصلہ افزائی نہ کر رہا ہو اپنے ایکشنز اور عمل کے ذریعے سے سننے والا غیر معمولی دلچسپی کا اظہار نہ کر رہا ہو تو بولنے والا بول نہیں سکتا اگر وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے توجہ نہیں دے رہا بلکہ کہہ بھی دیتا ہے چھوڑو یار اس میں ہمیں کیا کرنا فلانے کی بات ہے ہمیں اس میں کیا ہے تو کیسے کرے گا اگلا بندہ قیبت کا عمل تبھی مکمل ہوتا ہے جب ایک پوری دلچسپی سے سنائے اور دوسرا اس سے زیادہ دلچسپی سے سنے اس کو اور پھر ہر موقعے پر پوچھے اچھا پھر کیا ہوا تو کہے گا اچھا پھر وہ ایک اور کیسے سنا تھا کہتے او ہو پھر اس کے بعد کیا ہوا تو ایک اور چیز بتائے گا کہتا اچھا اچھا اچھا, اچھا یہ تو تم نے بڑی عجیب بات بتائی یار مجھے تو بالکل پتہ نہیں تھی آج تم نے میری معلومات میں عجیب اضافہ کیا ہے تو وہ مزید اس کا حوصلہ بڑھا ہو کوئی اور بات کرے گا اس طرح سے یہ عمل چل رہا ہوتا ہے اس میں ایک بندہ زبان کے گناہ میں مشغول ہے دوسرا کان کے گناہ میں مشغول ہے ایک کی زبان کو مزہ آ رہا ہے پرائی باتیں پرائی اراز فاش کر رہا ہے یا اس کے اوپر اللہ نہ کرے اگر وہ کام اس میں ہے تو غیبت ہے اگر وہ برائی اس بندے میں واقعی ہے تو غیبت ہے اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو بہتان ہے تو یا بہتان ہے یا غیبت ہے ایک کہہ رہا ہے دوسرا سن رہا ہے تو یہ آزا کے گناہ ہوتے ہیں آنکھیں اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں چاہتیں آنکھ نہیں چاہتی کہ اسے پابندی لگائی جائے یہ دیکھو یہ نہ دیکھو اس کو دیکھو اس کو مت دیکھو فلاں ایسی چیز پر نگاہ پڑے تو نگاہیں نیچی کر لو مزید نہ دیکھو یہ پابندی آنکھ پر بڑی شاک ہے جیسے زبان پر پابندی بڑی شاک ہے کانوں پر پابندی بڑی شاک ہے کہ آپ آپ پر پابندی گانے نہیں سننے غیبت نہیں سننی برائی نہیں سننی کسی کی تو یہ کانوں کی وہ ہے تو انہی اعضاء کے ذریعے سے انسان گناہ بھی کرتا ہے اور انہی اعضاء کو کنٹرول کر کے انسان اعلیٰ ترین درجات پر پہنچتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں تو توبہ پہلا عمل تو دل کا ہے کہ دل سے وہ نادم ہو جاتے ہیں شرم سار ہو جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت بڑی پسند ہے اپنے بندے کی کہ دیکھو میرا بندہ شرم سار ہو گیا میرا بندہ نادم ہو گیا واپس آ گیا رجوع توبہ کے میں نے بتایا مطلب واپس آنا تو کس کی طرف واپس آنا اللہ کی طرف یعنی بندہ اللہ سے باغی ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ سے بھاگ گیا تھا لیکن اللہ سے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا سمجھ یہ رہا ہوتا ہے میں اللہ سے بھاگ گیا ہوں. تو دنیا کے اندر جو منظم ادارے ہوتے ہیں ان سے بندہ نہیں بھاگ سکتا تو اللہ تعالیٰ سے کیسے بھاگے گا لیکن وہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے میں بھاگ گیا ہوں اللہ تعالیٰ تو وہ واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آمد کے اوپر خوش ہوتے ہیں تو اس کے بعد انہیں اعزاء کو درست استعمال کر کے یہ انسان ترقی کی راہ کے اوپر بڑھتا چلا جا ترقی کی راہ کے اوپر بڑھتا چلا جا اور اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو بہت نیک لوگوں کے تذکرے آتے ہیں نا بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے, بڑے بڑے بزرگان دین ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو بچپن سے نیک تھے جو شروع سے نیک تھے ہوتے ہیں ایسے بعض لوگ بالکل اس کو مادر ذات ولی کہتے ہیں یعنی جو ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے اس نے بھی زندگی کے اندر بعض حضرات ان کو مجتبہ کہتے ہیں یعنی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ان کو گناہوں سے بچایا جاتا ہے اور یہ مطلب جب بالغ ہوتے ہیں تو بھی ان کی فضا نیکی کی ہوتی ہے نیکی کے ماحول میں ہوتی ہے اور نیکی ہی میں آگے چلتے چلے جاتے ہیں یہ لیکن یہ بڑا بڑے ریئر کیسز ہیں گنے چنے اکثریت تائب لوگوں کی ہوتی ہے تائبین کی تائبین کا مطلب ہے توبہ کی ہوتی ہے عمر کسی مرلے کے اوپر کوئی ایک چیز ان کے لیے باعث بن جاتی ہے ایک مشہور ولی اللہ ہے مالک ابن دینار نام ہے ان کا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے وہ ایک اس زمانے کے کسی بادشاہ کی فوج کے اندر تھے اور شراب پیتے تھے اور, اور برائیاں برتکاب کرتے تھے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنی اسی حالت کے اندر کہیں سے کوئی قرآن پڑھنے والا بڑی اچھی آواز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا ان کی ان کے کانوں میں تلاوت پڑھی قرآن کی ایک آیت اس نے پڑھی پڑھنے والے نے چونکہ عربیاتی تھی ان کو تو سمجھتے تھے آیت پڑھی اس نے کہ علم یعنی آمن ان تخشاہ قلوب حمل کر ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اب ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ کی یاد سے دہل جائیں ہل جائیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اللہ کے تقدس کا اور اللہ کی بڑائی کا اور اللہ کی کبریائی کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور کر کے ان کے دل دہل جائیں ہے تخشا غلوب ہل جائیں ان کے دل جھک جائیں ان کے دل وہ یہ آیت جا کے جیسے کرتی ہے کوئی چیز اس کے ان کے دل پر لگی جاتا قرآن کے اللہ پوچھ رہے الم یا یعنی کیا یہ وقت نہیں آیا ابھی ابھی وہ وقت نہیں آیا تو بس کہتے ہیں کہ ایک دم چیخ مار کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آ گیا اللہ تعالیٰ یا اللہ, گیا یا اللہ وہ وقت آ گیا یا اللہ وہ وقت آ گیا یا اللہ وہ وقت آ گیا اور وہاں سے جو انہوں نے توبہ کی اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ بن ایسی توبہ بھی ہوتی توبہ کی یہ قسم بھی ہے تو توبہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ نئی زندگی کا اور ساری ابتدا وہاں سے ہوتی ہے اب اصل سوال یہ ہے جس کو کہنا چاہیے کہ مدار اس پر ہے کہ توبہ کا پیمانہ کیا ہے کس قسم کی توبہ کتنی مضبوط توبہ ہے کتنی پکی توبہ ہے اس پر سارا فرق اس کا ہم سب میں فرق اس کا اگر آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے آہ اگر ہم ابھی توبہ کی نیت پکی کر لیں اور واقعی کر لیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں تو سال دو سال کے بعد ہم سب نے اپنی توبہ پر قائم رہے اور سال دو سال بعد ہمارے نتائج کوئی دیکھے یا ہم آپس میں ملیں تو ہم سارے ایک جگہ نہیں کھڑے ہوتے کوئی کہاں پر ہوگا کوئی کہاں الگ الگ درجات ہوں گے ہر ایک کے کوئی کدھر پہنچا ہوگا کوئی کہاں پہنچا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو چیزیں شروع ہوتی ہیں اس پر پختگی کتنی زیادہ ہوتی ہے ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے بعض لوگ چند کلیوں پہ قناعت کر لیتے ہیں چند چیزوں پر اچھا جی الحمدللہ گناہ چھوٹ گئے نمازیں پڑھ رہا ہوں روزے رکھ لیتا ہوں بس میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس اپنے لیے رکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹی چیزیں تو وہ چھوٹے ہی نتائج ان کو ملتے بعض لوگ بڑے اونچے اور لمبے چوڑے اس کا نتیجہ بھی اونچا اور لمبا چوڑا ان کو ملتا کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے انسان حیران ہو جاتا ہے عرب دنیا کے عالم ہیں اور زندہ ہیں بھی وہ ان کی عمر ہوگی کوئی اسی سال سے اوپر ہوگی اس وقت ان کا شمار دنیا عرب اور اعظم کے اسلامی دنیا کے چند گنے چنے علماء میں سے ہوتے جتنی علماء کے جو انٹرنیشنل فورمز جتنے بھی ہیں بین الاقوامی طور پر جس کے اندر پوری دنیا سے پندرہ علماء لیے جاتے ہیں یا دس علماء انٹرنیشنل فورمز ہیں علماء کے المجمع الفقی ہے جیسا کہ او آئی سی کا علماء کا بورڈ ہے جیسے کہ پوری مطلب پوری امت مسلمہ سے جب دس علماء لیے جائیں تو وہ اس میں لازماً شامل ہوں گے شامل ہیں ان تمام باڈیز میں ان تمام کمیٹیز میں ان تمام فورمز کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے بڑے اچھے بہت عرصہ اکٹھے کام کیا دونوں حضرات میں میرے والد صاحب بھی عالم تھے بہت بڑے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا وہ ان کو اسلامک فائنینس دا فادر آف اسلامک فائنینس کہتے ہیں خاص طرح. کہ انہوں نے اسلامک فائنینس میں سب سے زیادہ کام اور ابتدائی کام ان کا سمجھا جاتا وہ کہتے ہیں کہ میں ایجپشن ہے مصر کے ہیں کہتے ہیں کہ میں اونٹوں کا چرواہا تھا اور چرواہا ظاہر بات ہے چھوٹی عمر کا بچہ نہیں ہوتا اونٹ نسبتاً تو جوان تھے اب یہ مجھے نہیں پتا کتنی عمر تھی اٹھارہ سال تھی انیس سال تھی بیس سال تھی جتنی بھی تھی تو کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ چرا رہا تھا مصر کے جنگل میں یا صحرا میں تو مجھے جنگل میں یعنی وہ جو صحرا سا تھا اس میں بزرگ ملے کوئی بڑی عمر کے یاد ملے تو میں نے اپنی اونٹنی کا دودھ دوہا اور میں نے سوچا کہ میں کو خدمت کروں تو میں نے اونٹنی کا دودھ دوہا اور ان کے سامنے ایک پیالے لے جا کر ان کو پیش کیا میرے پاس یہی تھا ظاہر بات ہے کہتے ہیں وہ شاید وہ بھوکے تھے کافی وقت کے کہ وہ اس دودھ ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوش ہو کر مجھ سے کہنے لگے یہ یہ زندہ ہیں شیخ جن کا واقعہ میں آپ یہ میں آپ کو ویسی کوئی افسانہ نہیں سنا رہا نہ کوئی داستان سنا رہا ہوں یہ بالکل صحیح واقعہ ہے بالکل صحیح راویوں سے پہنچا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دودھ پلایا تو انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہارے لیے کوئی دعا کرنا چاہوں تو کیا دعا کروں تمہارے لیے کہتے میں ان پڑھ چرواہا اونٹوں کا جوان لڑکا تھا کہتے ہیں میں نے کہا کہ شیخ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نصیب فرما دے مجھے اللہ تعالیٰ عالم بنائے کہتے ہیں شیخ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی میرے لگی اللہ اس کو علم نصیب فرما دے کہتے ہیں وہاں سے میری زندگی اونٹوں اور صحرا سے نکل کر ایک اور زندگی شروع ہوئی اور عجیب کارنامے علمی دنیا میں انہوں نے انجام دی۔ ان کی کتابیں آپ کبھی پڑھیں عربی میں انگریزی میں اور جو ادارے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قائم فرمائے یہ جو اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی ہے یہ اس کے بانی انہوں نے بنائی تھی یونیورسٹی بیس سال اس کے پریزڈنٹ رہے بیس سال یا اٹھارہ سال کی مدت بول رہی ہے اس کے صدر رہے تو کہتے ہیں کہ میں وہاں جو ہے اس کے بعد اپنا عجیب واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں پڑھا مجھے شوق اتنا ہوا پڑھنے کا اور میں پڑھتا ہوں. میں نے بیک وقت ایک مرحلہ ایسا آیا جب میں آگے گیا وہاں سر تعلیم تھا اس کے مطابق پڑھتا رہا میں نے دو یونیورسٹیوں میں غالباً ایک تو جامعہ الاضحر تھی اور ایک جامعہ قاہرہ غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کافی پہلے کا سنا وقت قصہ ہے تو کہتے کہ میں دونوں میں بیک وقت داخلہ لے لیا اور مختلف مضامین شاید کہیں تفسیر پڑھ رہے تھے کہیں پر فقہ میں گیا جو بھی <تصفح> کہتے ہیں میں دونوں جگہ ادھر بھی جاتا تھا ادھر بھی جاتا تھا کچھ کلاسوں کا فرق ہوتا ہوگا اوقات کے اندر مسئلہ اس دن پیش آیا جب دو دوستوں کے اندر ایک ہی وقت میں امتحان آ گئے تو کہتے ہیں کلاسز تو میں لے رہا تھا دونوں ترقی سے امتحان ایک ہی دن آ گئے اور ٹائم بھی ایک تھا دونوں طرف پرچوں کا اور میں چونکہ میری عمر زیادہ تھی اور میں نے تو بہت دیر سے علم پڑھنا شروع کیا تھا میں اس کا حمل نہیں تھا کہ ایک کو چھوڑ دوں اور ایک کو کر لوں میں نے کہا کر نہیں تو دونوں تو اب میں سوچا تھا کیسے ہوگا کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ قاہرہ کا اس شہر کا سب سے رش ڈرائیونگ کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور کون جو گاڑی ایسے چلاتا ہو کہ بس آؤ دیکھیں نہ تو تو لوگوں نے مجھے بتایا ایک ڈرائیور کے بارے میں کہ پورے شہر میں اس کی شہرت ہے کہ اس سے زیادہ تیز کہتے ہیں میں نے اسے جا کر بات کی اور میں نے اسے کہا کہ تمہاری ضرورت ہے مجھے چھ دن کے لیے یہ سات دن جتنے پرچے تھے اور تم اتنے وقت پر ٹائم میں نے اس کو دیا پر تم گاڑی سٹارٹ کر لو اور میں بھاگتا ہوا آؤں گا اور تم گاڑی کے اندر بیٹھوں گا اور پھر تم نے وہاں سے دوڑ لگانی ہے اور یونیورسٹی تک تم نے مجھے پہنچانا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جی پیسے ویسے اس کے ساتھ طے ہو گیا دن بھی طے کہتے ہیں جب میں پہلا پرچہ میں نے دونوں پرچوں کا ٹائم یہ پرچہ پہلے دن گیا میں تو میں نے سوچا کہ مجھے تو بہت جلدی نکلنا ہے تو میں نے جا کر وہ جو انویجلیٹر تھے میں نے ان سے کہا کہ شیخ آپ ایسا کریں کہ میرے سرہانے کھڑے ہو جائیں یہاں رہیں آپ مطلب چکر لگائیں لیکن واپس آ کے میرے سر پہ کھڑے ہو جائے کریں ان کا کیوں میں نے کہا کہ جی میں ایسے دل کا ذرا کمزور سا آدمی ہوں تو آپ کی موجودگی سے مجھے ذرا تقویت کا احساس ہوتا ہے اور مجھے خیال آتا ہے کہ میں کچھ قوت مجھے ملتی ہے کہتے ہیں اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ جب یہ میرے پاس کھڑے ہوں گے تو مجھ سے شروع کریں گے تو پہلا پرچہ مجھے دیں گے پہلا سوال سوالیہ پرچہ مجھے دیں گے پہلی کاپی مجھے دیں گے اور جب میں نکلنا چاہوں گا تو میرے قریب ہوں گے تو ان کو پکڑا کے بھاگ بھی جاؤں گا تو میں نے اسے اس ان کو اپنے پاس کھڑا کی تو کہتے ہیں جب وہ کھڑے ہو گئے تو میں نے انہوں نے مجھے ہی پہلے کاپی بھی دی آنسر شیٹ مجھے دی سب سے پہلے میرے پاس کھڑے تھے پھر جب ان کے پاس سوال وہ پیپرز تو پہلا پیپر بھی انہوں نے مجھے دیا اور پھر باقیوں کو تقسیم کر کے پھر آ کے میرے اوپر کھڑے جاتے تو کوئی ٹائم انہوں نے بتایا جو مجھے بھول گیا ہے کہ میں نے آدھے گھنٹے میں سارا پرچہ بہترین طریقے سے حل کیا اور ایک گھنٹے سے پہلے ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی تو آدھے گھنٹے مجھے تو جانا تھا دوسرا پیپر دینا تھا تو کہتے ہیں میں نے ان کو پیپر پکڑا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے میں نے کہا شیخ یہ پکڑے دوسرے جیسے انہوں نے پکڑا میں نے دوڑ لگائی میں دوڑ لگائی وہ میرے پیچھے بھاگے لیکن وہ میں نے تو باہر میری ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی میں بھاگا اور جا کے ٹیکسی کے اندر بیٹھا اور چھ منٹ یا آٹھ منٹ پتہ نہیں وہ کتنی مدت بتاتے ہیں کہ اس میں اس ٹیکسی نے مجھے اس یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی پہنچا دیا تو کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو وہاں پرچہ چل رہا تھا تو کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم لیٹ ہو گئے اور میں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگی میں نے کہا جی میں ایسے حالات میں آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں تو وقت ضائع ہو جائے گا ورنہ آپ رو پڑیں گے میرے حالات کو سن کر کہتے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ تو انہوں نے بٹھا دیا انہوں نے مجھے دوسرا پرچہ دے دیا کہتے ہیں میں نے دوسرا پرچہ دیا اگلے دن کہتے ہیں میں دوبارہ گیا وہ تو شیخ میرے اوپر تپے ہوئے بیٹھے تھے جن کو میں پہلے دن پرچہ پکڑا کے بھاگ کر گیا تھا جیسے ہی میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم آؤ صحیح تو میں کیا میں ان کو سیدھی سیدھی ساری بات بتائی میں کہا شیخ میری عمر اتنی زیادہ ہے اور اب میں یہ امتحانات دو یونیورسٹیوں میں ایٹ ٹائم دے رہا ہوں جو کہ ایک وہ ہے تو مجھے آپ آپ کا فیور چاہیے اتنا سا کہ آپ مجھے آدھے پونے گھنٹے بعد جانے دیا کریں کیونکہ مجھے وہاں جا کر پرچہ دے رہا ہوگا کہتے ہیں اس بھاگم دوڑ کے اندر میں نے دونوں پرچے دیے اس یونیورسٹی کے بھی اور اس یونیورسٹی کے بھی اور میں سوچ رہا تھا پتہ نتیجہ کیا ہوگا جب رزلٹ آیا تو انہوں نے یہ یونیورسٹی بھی ٹاپ کی تھی یہ یونیورسٹی بھی ٹاپ کی تھی دونوں جگہ اور یہ بڑا واقعہ سمجھا گیا کہ جی ایک وقت میں ایک طالب علم نے دو یونیورسٹیوں کے کی امتحانات کیسے دیے اور کیسے اسے دونوں کیے تو کیا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بھی ایک توبہ ہوتی ہے یعنی یہ بھی ایک توبہ تھی یعنی یہ ایک نئی راہ کو اپنایا تھا ایک طرف آئے اور کیا کہاں سے کان لطرہ نے پہنچا دی اگر میں اور آپ ہوتے تو کہتے بس ہماری توبہ اتنی ہے کہ رمضان کی بارہ چودہ صبحیں جا کر دو تین گھنٹے کلاس لے لیں مار لیں تو یہی بہت زیادہ ہے الاظمی توبہ کے بعد یعنی اونچی نیتیں اونچے ارادے اتنے اونچے ارادے کہ بالکل جس کہنا کہتے آسمان کی کو چھونے والے پھر اس کے لیے عمل اس کے اوپر انسان چلے بھی صحیح ہے توبہ کا حصہ ہے تین چیزیں میں توبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد آگے ان حضرات اپنی بات کریں گے ایک تو یہ کہ توبہ کے جو تین بنیادی اجزاء ہیں پہلی بات جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو آئندہ نہ کرنے کا عزم دو باتیں ہو گئی جو ہو چکا ہے اس پہ کیا ہے ندامت اس پہ شرمندگی اس پہ وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی اونچی توبہ ہوگی دیکھیں بعض لوگ اپنے گناہوں کے خیال سے روتے ہیں تڑپتے ہیں بعض لوگوں کو آنکھیں خشک رہتی ہیں اور بس دل میں ایک افسوس سا ہوتا ہے اس کا فرق ہوتا ہے اب جس کو جتنا زیادہ افسوس ہوگا جس کو جتنا زیادہ جس کی توبہ اونچی ہوگی اتنی اس کی کیفیت زیادہ ہوگی جو گزر چکا اس کے جو آگے آنے والا ہے ابھی ہوا نہیں ہے اس میں انسان کر لیتا ہے نہ کرنے کا عزم بڑا پختہ اور بڑا پکا اس کے بعد جب یہ انسان کر لیتا ہے تو کچھ چیزیں تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے ڈیٹا سے نکل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں کچھ نہیں نکلتی کیا چیزیں نہیں نکلتیں جو نمازیں ذمے میں باقی وہ پڑھنی پڑتی ہیں جو روزے باقی ہیں رکھنے پڑتے ہیں جو زکوٰۃ باقی ہے دینی پڑتی ہے حج نہیں کیا تو کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں جو کرنی پڑتی کسی کے مالی حقوق اگر آپ پر پڑھیں کسی کے پیسے کھائے کسی کا قرضہ نہیں دیا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فراڈ کیا یہ سب چیزیں واپس ہوں گی سب چیزیں خدا نخواستہ کسی سے رشوت لی ہے کسی سے غصب چھینا چھپٹی کی ہے چوری کی ہے یہ سب واپس ہوگی مالی حقوق اس و مالی حقوق لوگوں کے یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے کہ ہم توبہ توبہ کریں سارا قرضہ معاف ہو گیا لوگوں کا یہ تو بڑا وہ ہوتا ہے وہ سب کچھ اپنی جگہ دوسری بات جانی حقوق جس کی غیبت کی ہے توبہ سے معاف نہیں ہوگی وہ بندہ معاف کرے گا جس کی چغلی کی ہے توبہ سے معاف نہیں ہوگی جس پر بہتان لگایا ہے توبہ سے معاف نہیں ہوگا جس کو گالی دی ہے توبہ سے معاف نہیں ہوگی جس کو جس کو جس پر تشدد کیا ہے پیٹ کی ہے بلا وجہ ظالمانہ یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی یہ چیزیں کون معاف کرے گا یہ وہ لوگ وہ بندے خود معاف کریں وہ معاف کریں گے تو معاف ہوں گے ورنہ معاف نہیں ہوں گے تو توبہ کے بعد انسان ذرا اپنی پچھلی زندگی پر اس حوالے سے نظر ڈالے اور جہاں تک ہو سکے جو لوگ آپ کو یاد ہیں جن کے آپ نے پیسے دینے ہیں یاد ہیں بندے معلوم ہیں ایکسس میں ان کو پہنچائیں جو معلوم نہیں ہیں یا وہ غائب ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں وہ کدھر گئے ہیں یا ان سے رابطہ نہیں ہے لیکن وہ رقم آپ کو یاد ہے کتنی تھی تو اس رقم کے بقدر آپ صدقہ کریں گے اور اس صدقے کا ثواب یہ نہ سمجھے کہ آپ نے بڑا کمال کیا صدقہ کر کے اور بہت ثواب مل گیا اس کا ثواب کس کو جائے گا جس کے وہ پیسے ہوں گے اس کی طرف کیونکہ اس کی طرف سے صدقہ ہے کیونکہ وہ آپ کے رابطے میں نہیں ہیں آپ جانتے نہیں ہیں وہ کہاں چلا گئے پھر بھی وہ رقم اتنی اپنے حصے میں سے نکالنی ضروری ہو جائے گی اور جن لوگوں کی غیبت کی ہے جن لوگوں کی چغلیاں کی ہیں جن لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے زبان سے یا ہاتھ سے ان سے معافی مانگنی ہوگی اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ بات یاد رکھے اگر انہوں نے دنیا میں معاف نہ کیا اور معاملہ آخرت میں چلا گیا تو پھر کیا ہوگا کیا ہوگا بھائی اسامہ کیا ہوگا نیکیاں دینی پڑیں گی اتنی مشکل سے کمائی دیکھیں آخرت تک بہت کم نیکیاں پہنچتی ہیں یہ بات یاد رکھیں ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں تھوڑی بہت ان میں سے کتنی نیکیاں بچا کر ہم آخرت تک لے جاتے ہیں جو تل جائیں جا کر وہ اس میزان میں یہ ساری نیکیاں نہیں ہم بہت سی نیکیاں دنیا میں ضائع کر دیتے کریہ کاری ہو جاتی ہے کچھ جو ہے وہ شروع سے نیت خراب ہوتی ہے کچھ اور مختلف طریقوں سے ہم اپنی نیکیاں آپ نے نہیں پڑھا کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں جل جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی کو آگ لگ جاتی ایسے مختلف اعمال آئیں گے آتے ہیں جس کو اکٹھا کیا جا ہے جس سے دنیا میں نیکیاں ختم ہوتی ہیں جس طرح آپ کا کریڈٹ اور کیا کہتے ہیں اس کو ڈیبٹ کریڈٹ نہیں ہوتا جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک چیز تھی لیکن اب نہیں ہے خرچ ہو گئی اس میں کم نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ماہرت تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ جا کر میزان پر تل کر واقعی نیکی قرار پاتی ہیں اب وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے ہمارے لیے مگر کل جمع پونجی وہی ہوتی ہے دوبارہ ہو نہیں سکتی ہے وقت ختم ہو گیا ہے وہی رہ گئی ہے اس نیکی میں سے کسی کو کچھ دینا اور کسی کا کچھ لے جانا اس سے زیادہ انسان کے لیے حسرت اور افسوس کا مقام کچھ اور نہیں ہوگا اور وہ کیا ہوگا یہ جانی حقوق اور بالغ حقوق جو دنیا میں رہ جائیں گے آج ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے ہمارے اندر ایک انا ہے تکبر ہے ہمارے اندر غرور ہے بڑا میں مشکل لگتی ہے یہ بات کہ میں کیسے میں مدثر سے کیسے معافی مانگوں کہ بھائی مدثر مجھے معاف کر دے ہو سکتا ہے میں نے تمہارے حق میں کوتاہی کی ہو ہو سکتا ہے میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو یہ میرے لیے بہت مشکل ہے دنیا کے اندر اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے لیکن جب یہ آخرت کی ہولناکیوں کا تصور کرے بندہ اور اس وقت اپنی نیکیاں جاتی ہوئی محسوس کرے تو دنیا میں یقین کریں کسی کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دینا بھی کوئی مشکل کام نہیں اگر یہ انسان کو اس کا استحصار ہو جب آپ سوچیں اگر یہ بات ہو اور کہا جائے کہ یہ سب کریں اس طرح دنیا کے اندر خالہوں چا چچاؤں پھوپھیوں ماموں چچاد بھائیوں خالہ زاد بھائیوں جو اپنے رشتے ہیں ان کے اندر اور دوسرے پھر دوست احباب پھر آپ ابھی تو جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے چھوٹوں سے استادوں کے لیے اپنے شاگردوں سے اور پیروں کے لیے اپنے مریدوں سے. اور کیا کہنا چاہیے اس طرح بڑے لوگوں سے چھوٹوں سے یہ بات کہنا بہت مشکل ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے یا نیکی دینے کے لیے تیار ہو جائے اچھا پھر ہمارے ذمہ تو حقوق بہت زیادہ ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو میرے خیال ہے چند بندوں کا حساب ہوگا تو ابھی لائن لگی بھی ہوگی تو پہلے چار پانچ بندوں کے حساب کتاب میں نیکیاں تو چلی گئیں ساری اور ابھی لائن لمبی کھڑی ہے جن کے حقوق دینے ہیں پھر کیا ہوگا اس کے گناہ اس کے کمر کے اوپر اب جو آتا جائے گا کہیں گے بھئی نیکی کو نیکی تو اس کے پاس ہے نہیں تمہارے پاس کتنے گناہ ہیں جی میرے پاس اتنا بڑا پنڈ ہے چلو جی وہ اسی اس کی کمر پہ رکھ دو اس کے بعد دوسرا آئے گا تم بھی اسی کمر پہ رکھ دو اس کے بعد تیسرا آئے گا تم بھی اسی کمر پہ رکھ دو تو یہ بندہ جو میزان پر میزان کہتے ہیں جہاں پر تل رہے ہوتے ہیں آمال جو میزان پر آیا تھا نیکیاں لے کر واپس جا رہا ہے ساری نیکیاں چھوڑ کر لوگوں کے گناہوں کا انبار اپنی پشت پر لاد کر اب یہ واپس جا رہا ہے تو یہ کتنا بدقسمت آدمی ہے اسی کے ساتھ جھنم میں جائے گا دنیا میں کام آسان ہے دنیا میں معاملہ آسان ہے دنیا میں معافی تلافی آسان ہے دنیا کے اندر لوگوں کے پاؤں پکڑنا آسان ہے لوگوں سے معافی مانگنا ہے لوگ دنیا میں معاف کر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کہیں مجھے معاف کر دو کہ میں نہیں معاف کرتا وہ کوئی بہت ہی نے بہت, ہی بہت برے طریقے سے کسی کو ستایا ہوگا تو ہی کوئی اس طرح کہے گا ورنہ عام طور پر جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں میں نے معاف کیا آپ بھی معاف کریں اس طرح معاملہ صاف ہو جاتا ہے کرنا چاہیے تو یہ توبہ کے ساتھ یہ جڑی ہوئی چیز ہے اس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی ہم سمجھے کہ بس یوں تو پڑا تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بندہ کیا کرے گا تین چیزیں ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ جو کیا ہے اس کے اوپر کیا کرے گا ندامت ہوگی آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوگا اور جو واجبات جو جو حقوق اور جو فرائض ہیں وہ ادا ہوں گے چاہے وہ حقوق اللہ ہیں نماز روز حج زکات کی شکل میں یا وہ حقوق العباد ہیں لوگوں کے جانی اور مالی حقوق کی صورت کے اندر یہ سب ادا ہوگا اس سے انسان کے اخلاق کا سفر شروع ہوتا ہے یہ وہ زیرو پوائنٹ ہے یہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے بات شروع ہوگی اللہ ج مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیف فرمائیں انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو ہم صداقت پہ بات اس کے بعد یہ پہلی بات ختم ہو گئی توبہ انشاءاللہ آج سب کوشش کریں گے اس کی عملی مشق بھی ہو جائے کل ہم صداقت پہ اور سچائی پہ بات کریں گے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم جس کو سچائی سمجھتے ہیں سمجھتے رہے ہیں آج تک وہ سچائی کا ایک چھوٹا سا جز ہے اصل سچائی پوری وہ نہیں ہے پوری سچائی کیا ہے کامل سچائی کیا ہے صداقت کا پورا ایک جو وسیع شعبہ ہے وہ پورا کا پورا کیا ان اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر کل گفتگو ہوگی واقع دعوان الحمدللہ رب رکم